صغاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أشغل جبارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك وأشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم وبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب الناد اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبث قلبي على دينك يا مصرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك فسهل يا إلهي كل صعب بحلمة سيد الأبغار سهل آمين آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم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 لكل هول من الأهوال مقدح مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلت على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مول الموالي الحمد والصلاة بعد. معزز و مکرم سامعین اہل ذوق و محبت میرے محترم بھائی اور پردہ نشین بہنیں دین کر لے کر اس مبارک محفل میں حاضر ہیں یہاں جمع ہونا سعادت در سعادت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ بات بڑی ذوق افزا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ جس کی نسبت ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اپنی طرف کی اور فرمایا اشابان و شاہری شابان میرا مہینہ ہے اس عظیم مہینے میں اس عظیم پروگرام کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی اس مہینے کی عظمت کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے ان مبارک لمحات میں قرآن پاک کے نور سے ہمیں منور فرمائے مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق قبول کر کے حق کا خوب پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کریں رب العالمین نے اپنے محبوبین اور مقبولین پر جو نورانی برسات برسائی جو نورانی بارشیں اپنے محبوب بندوں پر اللہ نے نازل فرمائی جو ابر کرم ان پر سایہ فگن تھا اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی حصہ دے کر فیضیا فرمائے آج کی اس نشست میں ہم پر اللہ تعالی خصوصی کرم فرمائے آج کی نشست کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی قدر کیسے نصیب ہو ماہ رمضان المبارک کی قدر اہمیت کہ ہم اسے سخی معنوں میں گزاریں اور اس کے قدردان بن جائیں یہ ہمیں کیسے نصیب ہو کاش ہمیں اس ماہ کی قدر نصیب ہو جائے اور جتنے رمضان ہم نے غفلت میں گزارے کاش اس غلطی کا ہمیں احساس ہو جائے کاش ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنی زندگی برباد کی ہے ہم نے اپنی زندگی کے شب و روز گناہوں میں صرف کیے ہیں وہ رمضان المبارک کی عظیم ساحتیں بھی ہم نے غفلت میں گزاری ہیں اور کاش ہم اس نشس میں ایسے غفلت سے بیدار ہو جائیں کہ نہ صرف ہم بیدار ہوں بلکہ یہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ اللہ تمام مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ تمام کلاموں میں سب سے افضل کلام رب العالمین کا کلام ہے اس جیسا کلام کسی اور کا ہو نہیں سکتا اس کلام میں وہ رفعتیں اور بلندیاں ہیں کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ بلند و بالا ہو جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فروب حادل کتاب اقوام بے شک اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے کئی لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا جن لوگوں نے یعنی ہمارے بزرگان دین نے اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیا وہ بلند ہو گئے اور آج بھی جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو زبان پر بھی اختیار ردی اللہ عنہ ہو اور رحمت اللہ علیہ جاری ہو جاتا ہے اس پیارے کلام میں قرآن مجید فقان حمید میں فیوچر کی مستقبل کی خبریں دی گئیں سر نحل آیت نمبر 89 میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الکتاب طبیان شَيْءٍ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کا روشن بیان کر دیا اور سر انعام آیت نمبر 59 میں ہے وَلَا رت وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فی كِتَابٍ مبین ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس روشن کتاب میں موجود ہے قرآن مجید فوقان حمید نے مستقبل کا ذکر کیا فیوچر کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر شخص کو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو جائے گا ہر شخص جس نے اپنے وقت کی قدر نہ کی اور جس نے قیمتی لمحات ضائع کر دیے اسے احساس ہوگا وہ ندامت کے آنسو بہائے گا مگر اس وقت ندامت کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا قرآن مجید فقان حمید نے تو فرمایا کہ جو ایمان سے دور ہیں وہ بھی غفلت سے بیدار ہوں گے اور وہ بھی ندامت کے آنسو بہائیں گے لیکن کب جب وقت گزر چکا ہوگا سر زمر آیت نمبر 54 میں اشاد ہے وہ انیب الا ربی کم اور تم اپنے رب کی طرف رجو لاؤ وہ اسلم لہو من قبلی ائیں یقاب اور عذاب آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ تم ملا سرون پھر جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی وہ تبیو آ سنما من قبل ادب بغتا و ان تم لشن اور جو قرآن تمہاری طرف نازل کیا گیا اس قرآن کی پیروی کرو اس کا کہنا مانو اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو انتقول نفس یا حس وتا علامہ فرفی جم بلا عذاب دیکھ کر کوئی نفس یہ کہے ہائے افسوس ان کو تہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی ہائے افسوس ان گناہوں پر جو میں نے کیے وہ ان کن تلمی نسا اور میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا او تقور لو ان اللہ من المتقین یا کوئی جان یہ کہے جب وقت گزر جائے وہ جان جس نے اپنے وقت کی قدر نہ کی اور ان لمحات کی جب اس نے قدر نہ کی اور اللہ کا عذاب اس کے سامنے آیا ندامت کے آنسو بہانے لگا وہ تو اس وقت وہ کہے کاش اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو ضرور میں متقی ہو جاتا اوتقول اشین تغل عذاب یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو کہے لو ان کر رتن فکو نمین المحسنین اگر مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا اب نیک بن جاؤں گا یہ تو قیامت کی منظر کشی ہے لیکن قیامت میں تو احساس ہوگا یہ احساس مرنے کے وقت بھی ہوگا مومن کو بھی ہوگا اور کافر کو بھی ہوگا کافر کو احساس ہوگا کہ افسوس میں نے کفر کو اختیار کیا اور مومن کو احساس ہوگا ان لمحات پر کہ جو لمحات غفلت میں گزر گئے زندگی کے جن مبارک لمحات کی اس نے قدر نہ کی مرنے والا یہ تمنا کرے گا کہ مجھے زندگی کا ایک سیکنڈ مل جائے زمین کے برابر اگر میرے پاس سونا ہو وہ مجھ سے لے لیا جائے اور مجھے دنیاوی زندگی کا ایک سیکنڈ مل جائے اور اس میں میں سبحان اللہ کہہ سکوں تو میں زمین بھر سونا دینے کے لیے تیار ہوں مگر اب زندگی کے لمحات ختم ہو چکے ہوں گے سر منافقون آیت نمبر دس گیارہ میں اشاد ہے وأنفقوا ممّا رزقناكم من قبل ان فکو مما رزق جو روزی ہم نے تمہیں دی اس سے ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے فیقول رَبِّ لولا اخر تنی الا اجلن قریب تو وہ مرنے والا کہے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی و عکم من سوال یقین <الصَّالحين> تمہیں خیرات کرتا صدقہ کرتا زکات دیتا وہ عکم منسوال <الصَّالحين> اور میں نیک بن جاتا پھر تو میری کوئی نماز قزا نہ ہوتی تھوڑی مہلت مل جاتی تو میں سچی پکی توبہ کرتا ہر نماز جماز سے پڑھتا جھوٹ سے بچتا حرام سے بچتا گناہ سے بچتا یعنی گویا کہ قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ وہ انسان کہ جس نے غفلت میں اپنی زندگی برباد کی جب زندگی کے لمحات اب ختم ہو گئے تو وہ کہے گا میں تو سمجھا تھا کہ زندگی بڑی طویل ہے بعد میں توبہ کر لیں گے ایک رمضان گزر گیا کوئی بات نہیں جب بڑھاپا آئے گا ساٹھ ستر اسی سال کی عمر ہوگی جب کسی کام کے قابل نہیں ہوں گے جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں گے پھر رمضان کی قدر کر لیں گے ہائے مجھے کیا پتا تھا کہ موت میری بالکل قریب ہے اور یہ میری زندگی کا آخری رمضان تھا نسال تو میں صدقہ کرتا اور میں نیکوکار ہو جاتا ولاف سنی جا جا جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ ہرگز اسے مہلت نہیں دیتا بما خبیر اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے اس وقت اگر قدر کی وقت کی قدر پیدا ہو گئی زندگی کی قدر پیدا ہوئی غلطی کا احساس ہو گیا غفلت سے بیدار ہو گئے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب کہاں موقع ہوگا اب ٹائم ختم ہو چکا ہوگا ہم مسلمانوں پر مصطفی کرین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیسا کرم ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی غیب کی خبر ہمیں بیان کر دی گئی کہ ہم دنیا ہی میں بیدار ہو جائیں ندامت کے آنسو بہالیں جتنے رمضان اور زندگی کے جتنے لمحات کی ہم نے قدر نہ کی اس پر روئیں توبہ کریں ندامت کے آنسو بہائیں اور یہ عزم کریں کہ اب ہم زندگی کے ہر ہر لمحے کی بالخصوص ماہ رمضان کی قدر کریں گے تو رب کی رحمت بہت بڑی ہے سر زمر آیت نمبر 53 میں ہے قل اے محبوب آپ فرما دیں یا عبادی الدین فسم آپ کہہ دیں اے میرے غلاموں جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا لا تو من رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سچی پکی توبہ کرو ندامت کے آنسو بہالو تو وہ اتنا کریم پروردگار ہے کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا ان اللہ یق فرنوب جمیان بے شک اللہ سارے گنا بخش دے گا ان نغو حول غفور رحیم بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھا جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا جنہیں اپنے وقت کی قدر نصیب ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا فضل ہے بہت بڑی رحمت ہے کیونکہ جب احساس ہو جائے تو یہ احساس ایک ایسا مادہ ہے کہ جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے ندامت کا احساس ہونا بہت ضروری ہے ہم نے غلط کیا ہم نے رمضان کے ان لمحات کی قدر آج تک نہیں کی کہ جن لمحات کی قدر اگر ہم جان لیتے تو رسول اللہ نے فرمایا اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان ہو آج یہی سوچ ہمیں بیدار کرنی ہے کہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کی قدر اپنے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں آج ہم اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثریت غفلت میں مبتلا ہے سورہ یونس آیت نمبر نائنٹی ٹو میں ہے وہ ان نہ النَّاسِ غم آيَاتِنَا غَافِلُونَ سی غافلون اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں سور آراف آیت نمبر دو سو پانچ میں ہے وَلَا تکم منل الْغَافِلِينَ اور غافل نہ ہونا اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہیں غافل غفلت میں ہیں لیکن ایسے بیمار ہیں کہ اپنی بیماری کا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں برباد کر رکھے ہیں قرآن پاک سورہ یونس آیت نمبر سات اور آٹھ میں ارشاد ہے ان الدین لا يرجون جون انا بے شک وہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وردو ردوب الدنیا دنیا دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہیں یعنی اللہ سے ملاقات کا کوئی خیال نہیں دنیا مل گئی اسی پر راضی ہے وط میں اور دنیا پر مطمئن ہے دنیا مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں دنیا چلی جائے تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں نماز قضا ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں گنا ہو جائے حرام کمالیں جھوٹ منہ سے نکل جائے غفلت میں بے قدری کے ساتھ ایام برباد ہو جائیں وقت ضائع ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے و تمو بہا اور اسی پر مطمئن ہو گئے ولدین ہم ان آیات غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں غافل ہیں قرآن سن کر بھی قرآن پڑھ کر بھی نشانیاں دیکھ کر بھی موت کو اتنے قریب دیکھ کر بھی بیداری نہیں آتی جھرجڑی جھڑی پیدا نہیں ہوتی جھڑ نہیں ہوتی کسی کی موت کو دیکھ کر عبرت بندہ حاصل نہیں کرتا اولا النار یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے بیما کانو یک سبون کہ جب بندہ غافل ہو تو پھر گناہ کرتا ہے تو انہوں نے گنا کیے گناہوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے سورہ انبیاء آیت نمبر ایک دو اور تین میں ارشاد ہے اقترب بلنا سے حساب لوگوں کا حساب قریب آ گیا وہم فی لطم اور موت بالکل قریب آ چکی ہے ذرا دیکھیں تو صحیح کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں صرف پندرہ شابان سے لے کر اب تک اخباری رپورٹ کے مطابق تقریباً پانچ ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے سیلاب کے اندر ڈیڑھ ہزار افراد انتقال کر گئے اب سوچے تو صحیح چند دنوں کے اندر بس جا رہی ہے اور بس کے ڈرائیور کی ایک غلطی غفلت ہوتی ہے آنکھ کا ایک جھونکا لگتا ہے ستر افراد ہلاک ہو جاتے ہیں کوئی شادی پہ جا رہا ہے تو کوئی کس مشن پہ نکلا ہوا ہے کوئی ہنی مون منانے جا رہا ہے کیا سوچا تھا کہ یہ مرنے کی عمر ہے کیا سوچا تھا کہ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ آخری مرتبہ ہاتھ ہلا رہے ہیں آخری مرتبہ ہاتھ ملا رہے ہیں اقترب النا سے حساب لوگوں کا حساب قریب آ چکا بہم فی غفلتی موردون لیکن وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں ماں یا محدث ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جب بھی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں لا پرواہی کے ساتھ سنتے ہیں غور نہیں کرتے لاہیتن قلوب ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں قرآن مجید فقان حمید وہ عظیم مزہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن صاحبہ کرام نے فیض پایا تو قرآن کے نور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولگ وسلم کے دامن کرم کے صدقے وہ صاحبہ کرام ایسے روشن و منور ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے کسی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے یعنی ایک ایک صحابی ہدایت اور نور کا مینار تھا صحابہ کرام علیہ مردوان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا بتائیے کیا وہ رمضان کی بے قدری کر سکتے تھے ہرگز نہیں کر سکتے تھے وہ تو رمضان کی اتنی قدر کرتے تھے چھ چھ مہینے تک رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کرتے اور دعائیں مانگتے اے مالک تو ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما اور جب رمضان رخصت ہو جاتا تو چھ چھ مہینے تک آنسو بہاتے اور دعا کرتے مالک رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں وہ قبول منظور فرما تو اس قدر وہ رمضان کی قدر کرنے والے صحابہ کہ جن کی کوششوں سے آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے اور جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے فیض پایا جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے قرآن سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ان کی تربیت کس طرح فرمائی کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے ذرا تصور میں اس وقت میں پہنچ جائیں کہ وہ مسجد نبوی شریف کا حصہ کہ جو آج ریاض الجنہ پر مشتمل ہے یہ اصل مسجد نبوی شریف تھی اور اصحاب صفہ کا چبوترہ کہ جہاں پر علم کی طلب میں صحابہ موجود رہتے اصحاب صفہ کا جو ہے اس کا تصور کیجئے اور اس کا تصور کیجئے ریاض الجنہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے اقدس کا تصور کیجئے کہ یہ حجرہ عائشہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا اس جب حجرے سے باہر تشریف لاتے ہوں گے کیا رو پرور منظر ہوتا ہوگا صاحبائی کرام کی کیا کیفیت تھیں صاحبائی کرام علی مریدوان بیان کرتے ہیں رمضان آنے والا ہے اب رمضان کے آنے میں ایک دن یا دو دن باقی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ صاحبۂ کرام کو ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت اور دانائی عطا فرمائی کیا آپ سب سے ممتاز ہیں رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے خطبے میں رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کیا اور صاحبۂ کرام جو رمضان کی قدر تو کرتے ہی تھے لیکن مزید ان کے دل میں قدر کو پیدا کیا کہ رمضان کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے ذرا سوچیں کہ اگر ایک معزز مہمان آنے والا ہو اور اس کے آنے سے پہلے اس کا تعارف کرایا جائے اور اس کی عظمت کو اجاگر کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ دیکھیں یہ معزز مہمان جو آنے والا ہے اس کا تعارف یہ ہے اس کی یہ فضائل ہیں یہ اس کی کرامتیں ہیں تو آپ بتائیے ہم اس کے آنے سے پہلے کتنا اہتمام کرتے ہیں سجاوٹ کرتے ہیں دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اپنے نظام کو درست کرتے ہیں اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو میں اب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ معزز مہمان جو رمضان مبارک آنے والا ہے ہم گھر کی صفائی اس طرح کریں کہ اپنے گندے دل کی صفائی کریں اپنے گندے جسم کی صفائی کریں اپنے گھر کو سجائیں ان معنی میں کہ ہماری جتنی کوتاہیاں دور ہو جائیں عبادت کی طرف ہمارا رجحان ہو جائے اور فرائض واجبات سنت معقدہ میں جو جو ہم غفلت برتتے ہیں اس سے سچی پکی توبہ کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں اور پھر جب کسی معزز مہمان کی قدر دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اس کا استقبال اس طرح کرتا ہے کہ وہ معزز مہمان راضی ہو جائے تو ہمیں رمضان کا استقبال اس طرح کرنا ہے کہ یہ رمضان ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو اور جب معزز مہمان رخصت ہوتا ہے تو کیسی غم کی کیفیات ہوتی ہیں اور جتنی بھی اس کی خدمت کر لی جائے آخر میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کر سکے جو کوتاہیاں ہوئی ہمیں معاف کر دیجیے گا کاش اس جذبے کے ساتھ ہم رمضان المبارک کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے صاحبۂ کرام کو خطبہ بھی دیا اور جب رمضان المبارک آنے لگا تو آپ نے استقبال کا ذہن بھی دیا حدیث پاک میں ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ لما اقبل اکبل رمضان جب رمضان کا مہینہ آنے لگا تو ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ماذا دا ماذا بلا تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارے پاس آنے والا ہے جانتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بھی ابھی انتبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا کوئی وہی نازل ہونے والی ہے یا کوئی جہاد میں شرکت ہونے والی ہے کیا ہم جہاد کا استقبال کرنے والے ہیں پر نہیں لکم شاہ رمدان تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے یک فر اللہ تعالافی اول لئی لطن لکلی اخلی حد جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ حدیث کہ جس میں رمضان کی آمد سے ایک دن پہلے خطبہ اشاد فرمایا گیا یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ پاکیزہ لوگوں کو تعارف کی حاجت نہیں وہ تو رمضان کے قدردان ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راز فیض لینے والے ہیں وہ تو ہر رات کی قدر کرتے ہیں وہ تو زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے اے لوگوں یہ حدیث تمہیں پیغام دیتی ہے کہ تم غلطی کا شکار نہ ہو جانا غفلت میں رمضان نہ گزارنا کیونکہ جب یہ مہینہ آئے گا بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا اسے عام دن نہ سمجھنا اس کی راتوں کو عام راتیں نہ سمجھنا صحبہ کرام کے ذریعے جو فیض ہمیں ملا اسے بغور سنیں میں حضرت امام مالک کے کے رسول کا ذکر یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کو حدیث سناتے تو آپ غسل کرتے آلی شان لباس پہنتے تخت کو سجاتے خوشبو لگاتے اور قیمتی امام شریف زیب تن کر کے سر جھکا کر حدیث کا درس دیتے اور سننے والے کی کیفیات بھی یہ ہوتی ہیں کہ دو زانو بیٹھ کر وہ جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر وہ رسول اللہ کا پیغام سنتا اور درس یہ دیا گیا کہ رسول اللہ کی حدیث اس طرح سنو گویا رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہو اور رسول اللہ کی زبان اقدس سے حدیث کے الفاظ سن رہے تصور میں ریاض الجنہ پہنچ جائیں تصور میں مسجد نبوی شریف پہنچ جائیں ممبر رسول کا تصور کریں اور ذرا تصور کریں وہ کیا لمحات ہوں گے کاش ہم کسی صحابی کے جسم سے لگنے والے لباس کا کوئی دھاگا ہوتے تو کیا ہم خوش نصیب ہوتے کہ وہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ وہ ڈائریک عاقعی دو جہاں کا کلام سن رہے تھے تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک لفظ دل نشین ہو جائے اور ہم اس طور پر سننے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو فکر ہمیں امام الانبیاء رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں بہت توجہ اور شوق سے سماعت کیجیے ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہم عظیم صحابی جن کے مشورے سے غزوہ خندق میں خندقیں کھو دی گئیں جنہیں اللہ نے ساڑھے تین سو برس کی عمر عطا فرمائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم آپ فرماتے ہیں خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم شابان شعبان کا آخری دن تھا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح فرمایا بیان کیا خود بدیاس اے لوگوں قد اول کم شاہ شہر مبارک اے لوگوں تمہارے پاس عظیم مہینہ آنے والا ہے مبارک مہینہ آنے والا ہے فی لئی خیر من الف شہر اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جاسیامہ فری فریضہ۔ اللہ نے اس کے روزے فرض کیے وقلی تتوا اور اس کی رات میں تراوی پڑھنا سنت قرار دیا من تقرب فی بسل تم بن القیر کا ند فریدن فیم سواہ جس نے رمضان المبارک میں کوئی نفلی کام کیا تو اسے فرض کا ثواب دیا جائے گا وَمَنْ من اد فری دتن فی کا نا کمن ادا سب نفری اور جس نے اس مبارک مہینے میں فرض ادا کیا اسے ستر فرائض کے برابر ثواب دیا جائے گا وَهُوَ ہوا شاہ صبر یہ صبر کا مہینہ ہے صبر ثواب الجن اور صبر کا ثواب جنت ہے وہ شاہر اور یہ مسلمانوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے وہ شاہر افیح رسق المومن یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے من فک اور افیح كان من کان لہو جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ اس کے گنا بخش دے گا وہ عید کو رقبتی ہی من انار اور اسے اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا وہ کہنا مثل مزل اجری من غیر این تقسا من اجری شعی اور روزے دار کو افطار کرانے کی وجہ سے افطار کرانے والے کو بھی روزے کا ثواب ملے گا لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں سے کلونا نجید و مان و حصہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ روزے دار کو افطار کرا سکے فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا مدقت لبن او تمرا او شربت مما یہ ثواب تو اللہ اسے عطا کرے گا کہ جو روزے دار کو دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کرائے یا ایک یا آدھی کھجور سے افطار کرائے یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرائے اسے یہ ثواب ہے کہ اس کے گنا بخش دیے جائیں گے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا ومن اشبع سقاہ اللہ من من سائی شربت اللہ یزماؤ لا یزماؤ حتا ید خل الجنا اور فرمایا جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اسے اللہ تعالی میرے حوضے کوسر سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا بہو شاہر ابل رحم یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کا پہلا اشرا رحمت کا اشرا ہے وہ اوسط اور اس کا درمیانی اشرا مغفرت کا اشرا ہے وہ آخر من منار اور اس کا آخری اشرا جہنم سے آزادی کا اشرا ہے یہاں پر تھوڑی دیر رک کر غور کریں کہ رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن نے ذکر کیا پورے قرآن میں کسی اور مہینے کا نام ذکر نہیں ہے شاہ رمضان الدی ان ضلع القرآن رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا پھر رمضان المبارک واحد مہینہ ہے کہ جس کی دس دس دنوں کے الگ الگ نام رسول اللہ نے بیان کیے کہ پہلے دس دن رحمت کا شرا دوسرے دس دن مغفرت کا شرا تیسرے دس دن جہنم سے آزادی کا اشرا یعنی رمضان کی قدر ہم اپنے دل میں پیدا کریں کتنا عظیم مہینہ ہے ومن خفا مملو مملوکی ہی ہی غفر اللہ الحت من انار جو اپنے غلام سے کام کم لے اس مہینے میں تخفیف کرے تو اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا وسط سرو ہی من اربات خساد اس مہینے میں چار کام کثرت سے کرو دو تو وہ کام ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے اور دو کام ایسے ہیں جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا دو کام جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو ایک تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کسرت کرو اور دوسرا یہ کہ کسرت سے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو اور استغفر اللہ پڑھو یہ دو کام رمضان میں کرنے ہیں ایک کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے کسرت سے اور دوسرا کثرت سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے استفر اللہ پڑھنا ہے اور فرما دو کام جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ایک تو یہ کہ اس مہینے میں جنت مانگو اور دوسرا کام یہ کہ اس مہینے میں جہنم سے پناہ مانگو دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانٍ لِمُنَادٍ يُنَادِي سَلَاةٍ مَرَّاتٍ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ندا کرنے والے فرشتے کو کہ میری طرف سے ندا کرو رمضان المبارک کی ہر رات میں تین مرتبہ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَعُوتِيَهُ سُؤْلَهُ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں حلمن تا اب انفا اتوب علئی ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں حل من مستق اغ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں کتنی مبارک راتیں ہیں لیکن ذرا سوچیں کیا ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی راتوں کی قدر کی کیا کبھی رات کو تنہی میں بیٹھ کر آدھا پونا گھنٹہ رو رو کر دعا مانگنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی کہ ہم سہری کے وقت جب اٹھیں تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور نماز تحجد ادا کر کے رو رو کر مانگیں یہ مانگنے کا وقت ہے لیکن غفلت کے ساتھ زندگی کے چالیس رمضان یا پچاس رمضان یا تیس رمضان گزر گئے جب پہلی رات آتی ہے رمضان المبارک کی تو ندا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کرنے والے جلدی کر اب تو نیکیوں کا بھاؤ وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو لاکھ مرتبہ درود پاک کا ثواب تو نیکی کرنے والے جلدی کر و یا باغی اشر اکثر اور اے گناہ کرنے والے اب تو باز آ جا یہ مہینہ تو گناہوں سے باز رہنے اور اپنی تربیت کرنے کا مہینہ ہے ذاکر اللہ فی رمضان مقفور اللہ میں یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ جتنے رمضان گزرے وہ تو ہم نے پائے لیکن اب یہ آنے والا رمضان ہم میں سے کون دیکھ سکتا ہے ہم نہیں جانتے ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہو کہ جس کے نصیب میں یہ لکھا ہو کہ رمضان سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو ہم یہ تصور کریں کہ مالک تو ہمیں معاف کر دے اتنے پیارے پیارے دن اور اتنے پیاری پیاری راتوں کی ہم نے قدر نہ کی کئی رمضان ضائع کر دیے ذاکر اللہ فی رمدان اکفور الگ رمضان میں جو اللہ کو یاد کرے اسے بخش دیا جاتا ہے وہ سا اللہ علا یقیبو اور رمضان المبارک میں جو اللہ سے مانگتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا اس کی مراد پوری کر دی جاتی ہے کیا عدنان عبد القیوم کو معلوم تھا کہ جو پاکستان کا سب سے ذہین ترین ایک طالب علم تھا وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہوا فوراً نوکری کا لیٹر مل گیا وہ کراچی سے اسلام آباد خوشی خوشی جا رہا تھا صبح اسے اسلام آباد میں اپنا لیٹر جمع کرانا تھا اور نوکری پر لگ جانا تھا ذرا سوچیں جو نوجوان محنت سے پڑھے اور پڑھنے کے بعد اسے نوکری مل جائے کیا خوشی کے لمحات ہوتے ہیں وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا کہ رش کی وجہ سے گاڑی پھنس چکی ہے کہیں میری فلائٹ مس نہ ہو جائے بار بار ڈرائیور کو کہہ رہا تھا تیز چلاؤ جیسی ایئرپورٹ پہ, پہ پہنچا بے تحاشا دوڑتا ہوا کاؤنٹر پہ, پہ پہنچا اور بورڈنگ پاس حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹکٹ دی سانس اتنا تیز تھا کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی صرف تین منٹ پہلے پہنچ گیا اسے کہا گیا اگر آپ تین منٹ تاخیر سے آتے تو پھر آپ کا بورڈنگ کارڈ نہ ملتا اور کاؤنٹر بند ہو جاتا اسے بورڈنگ کارڈ دے دیا گیا کہ بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں لے کر خوشی خوشی موبائل فون پر باہر فون کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ الحمد مجھے بورڈنگ کارڈ مل چکا ہے اور اب آپ جائیں میں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد اس فلائٹ سے پہنچ جاؤں گا بتائیے کیا اسے معلوم تھا کہ میرا بورڈنگ کارڈ نہیں ہے یہ موت کا پروانہ ہے یہ میرا سفر اسلام آباد کی طرف نہیں آخرت کی طرف ہے یہ میرا پلین نہیں بلکہ موت کی گاڑی ہے کہ مجھے موت کی طرف لے جائے گی کیا نوجوان کے ارمان ہوں گے جس نے بھی شادی بھی نہیں کی تھی کیا اس کے ماں باپ کے ارمان ہوں گے کیا وہ جو ہنی مون منانے کے لیے دو جوڑے اس پلین میں جو سوار ہوئے جن کی شادی ایک کی پانچ دن پہلے اور ایک کی تین دن پہلے ہوئی کیا انہوں نے سوچا تھا کہ ہم نے یہ جس جہاز میں ہم سفر کر رہے ہیں یہ تو ہمیں موت کی طرف لے جا رہا ہے ہم جہاز میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری موت لکھ دی گئی ہے جن کی موت نہیں لکھی ہوئی تھی وہ پہنچ کر بھی جہاز میں نہیں پہنچ سکے اور بارہ افراد جہاز میں نہیں پہنچ سکے اور جن کی موت لکھی تھی وہ پہنچ گئے کیا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ تین دن پہلے شادی ہوئی ہے ہم ہنی مون منانے جا رہے ہیں پوری فلائٹ کے دوران وہ ہنی مون منانے کا پروگرام سیٹ کرتے رہے کتنی ہوٹلیں انہوں نے بک کی ہوئی تھیں کیا انہیں پتا تھا کیا ان بھائیوں کو پتا تھا کہ آج صبح ہم ایئرپورٹ پر اپنی کار پارک کر رہے ہیں شام کو مجھے واپس آنا ہے کار میں یہیں سے لے لوں گا کیا انہیں پتا تھا اب میری کار لے گا ضرور لیکن میں نہیں لے سکوں گا اب میری لاش آئے گی وہاں سے اور ایسی لاش کہ اس میں شکل نہیں پہچانی جائے گی اللہ رب العالمین غفور رغیم ہے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے بات یہ نہیں ہے کہ انسان اس پلین میں بیٹھا تو موت آ گئی بات یہ کہ موت تھی تو بیٹھا موت اپنے وقت پر آئے گی اس سے فرار ممکن نہیں ہے لیکن موت اس ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے یہ انسانی فطرت ہے انسان میں جینے کی اتنی حوث ہے اتنی لالچ ہے کہ دنیا بھر کے پلین کریش ہو جائیں ٹرینیں ٹکرا جائیں بسوں کے حادثات ہو جائیں گاڑیوں کے حادثات ہوں بم دھماکے ہوں فائرنگ ہوں ہارٹ فیل ہو جائیں گردے فیل ہو جائیں ٹی بی ہو جائے کینسر ہو جائے شوگر ہائی ہو جائے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں مروں گا میرا جہاز کبھی کریش نہیں ہو سکتا میری کار کو کبھی حادثہ نہیں ہو سکتا مجھے کبھی ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا اسے تو ہارٹ فیل اس لیے ہوا کہ سگریٹ زیادہ پیتا تھا اسے تو شوگر اس لیے ہو گئی ہائی کہ وہ شوگر چیک نہیں کرواتا تھا اسے گولی تو اس لیے لگ گئی کہ وہ اس علاقے میں گیا تھا جہاز تو کریش اس لیے ہو گیا کہ اسے رن وے پر اترنے نہیں دیا گیا ہمارے جہاز کو رن وے پر اترنے سے کون روک سکتا ہے کل الموت موت کا مظاہر نفس کو چکھنا ہے موت ضرور آئے گی لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا اپنے دل سے جواب دیں کہ پورے گیارہ مہینوں میں رمضان کے بعد سے لے کر اب تک ہزاروں افراد مرد عورتیں جوان بوڑھے بچے انتقال کر گئے خود اس جہاز کے اندر آٹھ بچے سوار تھے بائیس عورتیں تھیں اس سیلاب کے اندر ڈیڑھ ہزار سے زائد افراد انتقال کر گئے بتائیے کیا ان لوگوں نے بھی تو جو مسلمان تھے رمضان گزارا ہوگا پچھلے سال کیا ان کے ذہن کے کسی کونے میں آیا ہوگا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے اب اس کے بعد ہمیں رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوگا پھر ہم جب یہ انتیسویں رات کو جب انہوں نے تراوی پڑی ہوگی تیسویں رات کو تراوی پڑی ہوگی جو خوش نصیب ہوں گے انہوں نے تراوی پڑی ہوگی کیا انہیں پتا ہوگا کہ یہ میری زندگی کی آخری تراوی ہے میں رمضان کا آخری دن زندگی کا دیکھ رہا ہوں اگر انہیں معلوم ہوتا اور وہ اس حقیقت کا ادراک کر لیتے تو کیا کوئی رمضان غفلت میں گزار سکتا ہے یہ بھی باتیں بہت بڑی ہیں یقین جانئے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ حالانکہ دو تین گھنٹے کے بعد پھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اثر پڑی ہو تو ایک گھنٹے کے بعد وقت ہے لیکن ایک گھنٹے کا بھی بھروسہ نہیں کتنے ایسے ہیں جو اثر پڑھتے ہیں مغرب میں ان کے جنازے کا اعلان کیا جاتا ہے ان کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے کتنے ایسے ہیں کہ فون پر بات کی جاتی ہے فون رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ان کے انتقال کی خبر آتی ہے لوگ کہتے ہیں یقین نہیں آتا تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ ایک گھنٹے کا بھروسہ نہیں ایک گھنٹہ بھی بہت بڑی بات ہے ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی لکم منہ میں ڈالو نگلنے کی امید مت رکھو قدم اٹھاؤ رکھنے کی امید مت رکھو ہر صبح کو زندگی کی آخری صبح سمجھو ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھو تو رمضان کس نے دیکھا ہے ابھی تو کتنے دن باقی ہیں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی رمضان سے پہلے چلے جائیں گے لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اگر ہم یہ نیت کر لیں یہ عزم کر لیں کہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنی ہے اور ہم رمضان المبارک کی قدر اچھی طرح کریں گے اور جتنے اب زندگی کے رمضان باقی ہیں کوئی رمضان ہم بے قدری سے نہیں گزاریں گے ہم یادگار رمضان گزاریں گے روزے رکھ کر گنا نہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھو کا پیاسا رکھے روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا یعنی گناہ کرنا نہ چھوڑے تو اللہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کو قبول نہیں فرماتا رسول اللہ نے دعا فرمائی جبریل امین نے دعا کی رسول اللہ نے آمین کہا کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے کہ جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے تو ہم یہ عزم کریں کہ اب رمضان المبارک ہم غفلت میں کبھی نہیں گزاریں گے روزے رکھ کر صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہوگا ہمارے کان کا بھی روزہ ہوگا ہماری زبان کا بھی روزہ ہوگا ہمارے خیالات اور ہمارے دل و دماغ کا بھی روزہ ہوگا ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوگا ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہوگا اور پھر ہم رمضان ایسا گزاریں گے کہ زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر ہر رمضان گزاریں گے اپنی گزشتہ کوتاوں پر آنسو بہائیں گے رب کی رحمت بہت بڑی ہے نیت انسان کرتا ہے اور پکی نیت ہوتی ہے اس کے نام امال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے حدیث پاک میں ہے ایک شخص کل بروز قیامت حاضر ہوگا وہ نیکیوں کی پہاڑ دیکھے گا اتنے حج اتنے عمرے اتنی نمازیں اتنے روزے اتنی تلاوت اتنے درود اتنے کوئیں اتنی مسجدیں اتنے مدرسے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں حدیث میں تو ہے کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا وہ ارض کرے گا مالک میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی فرمایا جائے گا یہ نیکیاں کرنے کا تیرا پختہ ارادہ تھا تیری نیت تھی لیکن تو نہ کر سکا ہم نے اپنی رحمت سے تیرے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیا ہم نہیں جانتے کہ رمضان ہم دیکھ سکیں گے کہ نہیں سکتا ہے ہم میں سے کسی کی موت رمضان سے پہلے لکھی ہو اللہ ہمیں شہادت عطا فرمائے مدین منورہ میں نصیب فرمائے اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور اس حالت میں موت عطا فرمائے کہ رب ہم سے راضی ہو لیکن اگر نیت کر لی اور ہم نے یہ نیت کی کہ اگر میں سو رمضان بھی پاؤں گا تب بھی پچاس رمضان پاؤں گا تب بھی میں اس کی قدر کروں گا تو ان شاء اللہ از ہمارے نامہ اعمال میں یہ سواب لکھ دیا جائے گا اور رمضان المبارک کی قدر اگر ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو قرآن سے لیسن لیا جائے قرآن کا سبق رات کو سنا جائے اور پورے دن اس سبق کو دہرایا جائے یعنی جو باتیں ہم رات کو قرآن کی روشنی میں سماپت کریں پورے دن اپنا محاسبہ کریں شیطان بند ہوگا نفس سے ہمارے کنٹرول میں ہوگا بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے رحمتیں برس رہی ہوں گی ہم یہ عزم کر لیں کہ جب ہم رات کو قرآن سمجھیں گے اور پورا دن ہم غور کریں گے کہ قرآن کی روشنی میں مجھے کیا کرنا ہے اور گویا کہ ہم اپنی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے اور اس مہینے کو ہم اپنی تربیت کا مہینہ سمجھیں جیسا کہ قرآن نے کہا لال لکم تک روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو تو جب قرآن مجید فقان حمید سے وابستہ ہو جائیں گے اور روزانہ درس قرآن سنیں گے تو روزانہ ہم رمضان المبارک کی قدر مزید پیدا ہوگی کیونکہ آج ہم نے تقریر سنی دو دن کے بعد بھول جائیں گے ہو سکتا ہے چار دن کے بعد اس کا اثر ظائل ہو جائے لیکن آج ہم یہ عزم کر لیں گے ہم پختہ نیت کر لیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں یادگار رمضان اس طرح گزارنا ہے کہ قرآن سمجھ کر ہمیں تراوی ادا کرنی ہے اور پھر قرآن مجید فقان حمید کے نور سے جب رات کو روشن ہوں گے تو پھر پورا دن ہم اس پر غور کریں گے اور پھر ہماری زندگی ایسی پیاری ہو جائے گی کہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آئے گا کہ جس لمحے ہماری تقدیر بدل دی جائے گی جس لمحے ہمارا میلہ دل پاک ہو جائے گا اور پھر ہم کیا اٹھیں گے کہ اس سال میرا رمضان یادگار گزرا کہ رمضان میں ایسا مجھے تقوا مل گیا کہ ہمیشہ کے لیے مجھے گناہوں سے نفرت ہو گئی ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے مجھے نیکیوں سے پیار ہو گیا اب میری نماز کزا نہیں ہوتی اب میری زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہوتا کتنا پیارا انداز ہے کہ ہر چار رکت سے پہلے ایک پاؤ کا ترجم و تفسیر ہم سماعت کریں اور آرام سے بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ پھر جب ایک پاؤ کا ترجم و تفسیر ہم سماعت کر لیں پھر چار رکعت تراوی میں اسی کو سماعت کریں آپ کو شاید یعنی جس بھائی نے آج تک یادگار رمضان نہیں گزارا اس کے ذہن میں یہ جو شاید خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں کچھ یاد تو نہیں رہے گا ایسا نہیں ہے عربی اور اردو کا ایسا تعلق ہے کہ آپ ایک پاؤ کا ترجمہ اور تفسیر سننے کے بعد جب تراوی سماعت کریں گے تو پھر قرآن پر توجہ رہے گی ترجمہ اور تفسیری نکات ذہن میں گھوم رہے ہوں گے اور ایسا ذوق آئے گا کہ ان آپ کی زبان پر بھی وہ الفاظ جاری ہوں گے کہ آج تو تراوی کا اتنا لطف آیا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے میرا دل رو رہا تھا تو وقت کہ جب قرآن کا نور ملے گا اور دل کی دنیا بدل جائے گی تو ہماری زبان پر بھی جاری ہوگا کیسی یادگار تراوی ہم نے کبھی ادا نہیں کی صرف ہمت کیجئے ارادہ پختہ کر لیجئے رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں اللہ ساری رکاوٹوں کو دور کرے گا اور ان اللہ تعالی اس رمضان کو ہم یادگار گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے بس آخر میں یہی عرض ہے وہی ایک جملہ یاد رکھیں ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو پورے سال میں جتنے لوگ اس دنیا سے گئے پچھلا رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا انہیں نہیں معلوم تھا ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا بھی آخری رمضان ہو اے مالک و مولا تو ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرما اور ہمیں اس سال یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین بجاہ النبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم